سورہ نساء مکمل ہوئی اب اللہ کے نام لے کر اس گروپ کی جو آخری صورت ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے انتظام آپ کو بتایا تھا پہلی منزل ختم ہو گئی ہے یہ سورہ معایدہ سے المنزل منزل دو یہ شروع ہو رہی ہے المنزل منزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی لیکن جو مکی اور مدنی سورتوں کی گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا پہلا وہ تو یہ کہ مکی سورت سورہ فاتحہ مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور عال امران دوسرا گروپ النسا اور الماعیدہ الماعدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدری کا وہ ختم ہوگا جبکہ معاہدہ ختم ہوگی سورہ معاہدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے جو سورہ نسا کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلو ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تقریری احکام اس دوسرے اہل کتاب پر اطما میں ہجرت اور آخری درجے میں دعوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی سورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بالعقود سورہ نشا شروع ہوئی تھی سے اے الاس یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا یوح نظین آمنو اہل ایمان اپنے عہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب جو سمجھ لیجیے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایون میرے مجھے سوشل کانٹریکٹ شادی کیا ہے ایک معاہدہ ہے بڑے ایک عورت کے ماں بہن ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی گزارنے کا اس کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہے بیوی کے حقوق اس کے فرائض اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہے کہ جو ہمارے یہاں امپلائر امپلائی ریلیشنشپے کانٹریکٹ یا جو سیاسی نظام ہے, عوضے ہیں عہدے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پرولیجز ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کے اختیارات ہیں تو ایک ہی شہ پوری ہو جائے آفو بن اقوت جو بھی عقد ہو عقب کہتے ہیں گرہ کو وقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ اپنے کوئی چیز بند گئی بست ہو گئی فائدہ فاصلہ فیصلہ ہو گیا وہ اقوت ہے اہلت لکم بحیبۃ الرحم اللہ علیہ تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں سنزیر ہے وہ حرام ہے اور مردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ ہوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہے یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیل گائے ہے اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت کھوڑ نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے ہلاک کی گئی غیر وانتم حرم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام بازا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس میں اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے ان اللہ یا کن معیوری یہ اللہ کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اے <الْحرَامَة> ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر لیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حجی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے غدل قلعد اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں بلام مینل بیت الحرام اور نہ وہ حاجی لوگ جو بیٹے حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحم بے دومان یہ مرحما ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے ازبان ہے تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو ہتک عزت نہ ہو جب تغم رضوان ہے یہ سب جو ہے اللہ تعالی کی فضر کی اور اب اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہے اس کی کوشش میں جا رہے ہیں بھائی لاہ حل تم ہاں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا ایک اس طرح ہے جب احرام کھل گیا فستا دو, ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ولان نے کمشنان و قوم انسدو کو منی مسجد الحرام انتخاب ہوا دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں رو کے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو یعنی انہوں نے تمہیں رو کے رکھا سات برس تک چھ برس تک اور تمہیں یہاں قریب نہیں بلا شد نقم شنا و قومن تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی اور دشمنی کس وجہ سے انسدو من المسد الحرام کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مقصد حرام سے ان تاطد کہ تم زیادتی کرنے لگو ب تعاون الد تقوا نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو وہ لا تعاون السم ودوان اور اسمنا اور عدوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو بط تقلّہ اللہ, اللہ شدید القاب اللہ کا تقوی اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے دیکھیے اللہ بالکل وہی ہے جو سورہ ہے کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں تو پھر وہ آ رہے آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ ہرنما کرے پھول میں ایسا تو تم پر حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وہ دما دموں اور فول وہ لاہور سنجید کا گوشت وباہلّہ نظر اللہ ہے بہی اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے ول مل خانے اور وہ جانور جو گلا گٹنے سے بڑھ گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بدھی ہوئی ہے اسی کا تو پھندا ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس تھندے سے نکلنے کی وہ گلا گٹ جاتا بڑھ جاتی ہے یہ بھی مردار کے حکم ہے ہے تو, یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت باتیں ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا ول مترم بھی ہے تو یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے وہ تو کسی اور جو جانور نے سیم مارا ہے اس کے سدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی محتا کی مزید چار اس میں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ کہ یہ مرنے کی ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہٰذا وہ مردار کے حکم پہ. مما سب واما زب کہ تم اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبہ کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی ہند میں جان ہے آپ نے جا کے زبا کر لیا تو وہ پھر آخری جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جان تھی ذبح آپ نے کیا ہے تو اب یہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا موہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجیے باقی آپ کا سکتے ہیں اللہ ما کہ سوائے اس کے جو جسے تم نے ذبح کر لیا وہ ہمارا جب حال میں شد اور یہ بھی تمہاری حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر زباہ کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بازار ہے وہاں جا کے زبان کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے وہ بھی اب خراب ہو گیا وہ ان تصموں میں نظرام یا دوے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو یہ بھی جوئے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے اب تیروں کے ذریعے سے دعا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اندر داو پر لگ رہے لال عمشق یہ تمام چیزیں جو ہے گناہ کے کام ہیں الینرم جین دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ معاہدہ جیسا کہ بنے اس کے آخری صورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تو السل نجین کہ تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا فلا تقشا وقشاؤنی تو اب ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو الو مأمن تو لکھوں دین آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی واس من تو نعمتی اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا رضی تو رقم السلام الدینہ اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فمنستی اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر اشترا میں آ جائے شدید فاقا ہے بھوک ہے جان نکل گئی ہے اگر اللہ جان اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا تو ہے نہیں جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فعم اللَّهَ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یا سلونا کا مادہ نہ نبی آپ سے پوچھتے کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے الرہ نکومت پر یہ بات تمہارے لیے سب پارٹی میں چھوٹی حلال کر دی گئی وَمَا عَلَّمْتُم تم جوار ہے وہ کلبین بما اللہ حکوم اللہ اور جو تم انہیں تم نے سدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ کلو مما امسک میں تو رہے کو اب وہ اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے اس دیکھو گوشت کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو کہ ان امسک اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ بس اللہ علیہ اسم اللہ کا نام لو و تقاللہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ سری الحساب یقین اللّہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں اليوم أهل لكم الطيبات وتعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموا هن وجور هن محصنين غير مصافعين ولا متخذي أقدان فمن يكفر بالإيمان فقد حدت عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم ال یوم رحی القمت یہ بات یہ وہی انداز ہے کہ الوم اکمل تو لکم دینکم تو لکم السلام دینا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں ہلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یاقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو داتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے الوم الحکومت پر یہ تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وہ تعام النجی نبوتری کتاب اہندگوں اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی جی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے ذبح کیا گیا بتا مکمل رہوں اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے بل وہ سناتن اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان سے بلمحصنا تمن نزین ابوت الکتاب اب القبل کو اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے ادا آتے تم ہن جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے محل محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرا مسافرین صرف شہمت رانی کے لیے نہیں صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں ولا و تخزی اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کلم کھلا نکاح ہو ایک مسلمان وغ کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو تو اس کے ذمن میں میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسلحتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا اگر یہ خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک زمانے میں جبکہ قید پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو ماقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے بثن چونکہ صورت حال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علمت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو وہ یا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہے آج مسلمان مغروب ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی مرد جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست میں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات کی کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیشے نگر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی مما یق البل ایمان فوقح بآبل ہو تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال ہپ ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت عیسا کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال ہفت ہو جائیں گے وہ ہوا پھر آخرت بن الخاصرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے سسارا پانے والوں